بسمل رحم اللہ کو مت سر تم المقابل سور تکاسر کسی پر کے سورت میں سے ایک سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس میں ایک رکو آٹھ آیتیں اٹھائیس کلمات اور ایک سو بیس حروف ہے بارکہ میں اللہ تبارک و وطالعہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو صرف اور صرف دنیا کی خوشحالی کے حصول اور خواہشات کی تسکین میں لگائے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایسے دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جا اور اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کتنا مستغرک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا اس کے برے انجام پر متنوع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکر کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محل نعمت ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش کا سامان ہے. ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و بادی جو عدالت میں جواب دہی کرنی ہوگی کہ کون سا عمل اس وقت کس نیت سے کیا تھا اس لیے کہ انسان اپنے دنیا میں اپنے جیسے انسانوں سے اپنے ارادوں اپنے خواہشوں اور اپنے اعمال کو چھچپا سکتے ہیں لیکن اللہ جو اس انسان اس کے خواہش اس کے اعمال کا پیدا کرنے والا ہے اس سے اپنے کسی عمل کو ایک ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتا اور اس انسان کا حساب اور کتاب بھی اس اللہ ذات میں لینا ہے جو تمام تر پوشیدگیوں کا علم رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احتجاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محبان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کم تقاصر الحم کا معنی ہوتا ہے غفلت کے عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس مشغلے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے اس لیے جب اس مادے سے الحکم کا نفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لاہو چیز نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تم نے کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا اس کے دم پر سوار ہے اسی کے فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس انحمت نے تم کو بالکل حاصل کر دیا ہے تکاثر کسرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے دوسری یہ کہ لوگ کثرت کی حصول میں ایک دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جاتا ہے کہ انہوں نے دوسروں سے کسرت حاصل کر لی زیادہ حاصل کر لی اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اس بات کے معنی کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ کو مت کہ تمہیں مال کے محبت نے غافل رکھا ہے اور اس مال سے زیادہ ہم ترین چیز کی طرف متوجہ ہونے سے جو کہ آخرت ہے غافل کر دیا ہے بے خبر کر دیا ہے اور تم اسی ایک نقطے پر متوجہ رہے اور اپنے تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر فکرے اور قابلیتیں ایک ہی طرف متوجہ کر کے تم لوگوں نے دوسری طرف خیال ہی نہ کیا زورتم یہاں تک کہ اسی فکر میں تم گور تک پہنچ جاتے ہو یعنی تمہیں موت آ جاتی ہے کرنا کوئی بات نہیں سوفت ان قریب تم جان لو گے یعنی تم نے اپنے ساری عمر اس کوشش میں کپا دیے ہیں اب قبر میں پہنچ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا اس میں اللہ کا کیا نقصان تھا اس لیے اللہ نے اس آیت کی شروع میں فرمایا کہ چل ایسا ہرگز بات نہیں کہ تمہارے اس طرز عمل سے اللہ کا نقصان ہے لیکن تمہارے اس طرز عمل سے اللہ نے تمہارا جو نقصان بیان کیا تھا جو تمہیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوفت المون اب الم تم اپنے اس نقصان کو جان بھی لوگے لوگ ہر ہرگز نہیں سوفت عالم قریب تم جان لوگے اللہ تبارک و وطالعہ پھر تاکید کے ساتھ اس جملے کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جن اچھے کاموں کے کرنے کے پابندی کی تاکید کی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے بلکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی دو مقصدوں کو اللہ تعالی کو تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہ کل ایسا ہرگز نہیں یعنی تمہارے ان امان سے ہمیں فائدہ نہیں تمہیں فائدہ تھا اور تمہارے لیے فائدہ ہے لیکن تم اپنے ان فائدے کی امور کو ہمارے کہنے کی وجہ سے کر کے نہیں آئے ہو لہذا سوفتا اب تم ہمارے نہ ماننے کا انجام اب دیکھ لوگے گے کوئی بات نہیں لوتا علم ال یقین اگر تم یقین علم کی حیثیت سے اس طرز عمل کے انجام کو جانتے ہوتے لتر الجہین تم دیکھ لوگے جہنم کو سما لتر نہ اور پھر تم اس دوزخ کو دیکھو گے یقین کے آن کے ساتھ یعنی محض خواب نہیں ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد محض خواب میں یہ سوچتا رہے کہ بھائی مجھے آگ میں ڈالا گیا ہے یا میں آگ میں جل رہا ہوں بلکہ پوری شعوری طور پہ بیداری کے ساتھ یقین آن کے ساتھ روز محشر یہ انسان دیکھے گا کہ وہ جہنم کے طرف جا رہا ہے اور اس کا یہ جہنم کی طرف جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں حکموں پر عمل پیرا نہ ہونے کا نتیجہ بنتا جا رہا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنا نقصان کیا بلکہ سم مر لطف اللہ البتہ ضرور, ضرور اس سے باز عرص ہوگی یوم دن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتی دنیا میں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کو اپنے استعمال میں لا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیوں ادا نہیں کی حضرت جابر بن عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ کی روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تازہ کجوری کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا مسند احمد اور نسائی میں یہ حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو اب الحسن بین تہان انساری کے ہاں چلے چنانچہ ان کو لے کر اب امن تہان کے نخلستان میں تشریف لے گئے یعنی ان کے کجوروں کے باغ میں انہوں نے کجوروں کا ایک خوشہ لا کر رکھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کیوں نہ کجوری توڑ لائے انہوں نے عرض کیا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرت خود چانٹ چانٹ کر کجوری تناور فرمائے انہوں نے کجوری کھائی اور ٹنڈا پانی پیا فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی یہ ٹنڈا سایہ یہ ٹھنڈی کھجوری یہ ٹنڈا پانی اس حدیث کو مسلم اور ابن ماجا اور اب داود میں نقل کیا گیا ہے حضرت ابحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے ایسے بےشمار حادیث ہے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کو گن گن کے بیان فرمایا ہے کہ جن نعمتوں کو دنیا میں انسان بے فکری کے ساتھ اپنا حق سمجھ کر کے استعمال تو کر رہے لیکن ان نعمتوں کے استعمال میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انسان بذات خود ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ان کا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے اور وہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ اس کائنات میں ہر ذرے سے لے کر پہاڑ تک کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کے ساتھ ہے تو جو اس نعمت کے استعمال میں اللہ کا ناشکری شکری کرے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان سے روز مقشر ان کی ناشکری کا حساب اور کتاب لے گا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سمت الم پھر ضرور تم سے سوال کیا جانا ہے اس دن ان ناٮٔم نعمتوں کے بارے میں وہ نعمتیں چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو جو صلاحیتیں اور جو قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان ان صلاحیتوں نعمتوں اور طاقتوں کو اللہ کے حکم سے کار لاتے ہوئے اپنے آخرت کے آرام کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل تیر اختیار کر کے دوسروں کو اس طرح ان اعمال کے کرنے کی طرف راغب کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ان نعمتوں اور صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال میں لاتا ہے یا پھر خدا نہ نخواستہ اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ کے لیے استعمال میں ہے یہ اختیار اور یہ آزادی دنیا زندگی میں اللہ نے اس کو موت تک دے رکھی ہے بطور امتحان کے دعوانا اخرا الحمد العالمین